بسم اللہ الرحمن قل من من سمارج خریجو ہیے امل میے تے ویو خریجل میے تمیل ہیے ویو دبل فَقُلْ افلا تک رب کم حق فماز ف رَبِّكَ رَبِّ کربل عزت على والحمد للہ رب اللہ على محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیمی اللہ علی محمد تم والا عال محمد کمابار ابراہی ابراہیم والا عال ابراہیم ان حمید مجید مجی سورت یونس کی آیت نمبر سولہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اور پیارے پیغمبر نے مکہ سے یہ پوچھئے کہ میں اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں یا تم میری امانت سے دیانت سے شرافت سے اور صداقت سے واقف نہیں ہو فقد لبستو فیکم فی من قبلی ہی فلا تاکلون چالیس سالہ زندگی میں, میں نے کبھی کوئی واز کیا اس گزری ہوئی زندگی میں میں نے کبھی بیان کیا میں نے کبھی تمہیں اللہ کا پیغام سنایا ولو شاہ اللہ مات علیکم اگر اب بھی اللہ کی مرضی نہ ہوتی اور اس کا حکم نہ ہوتا تو میں اب بھی تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرتا چالیس سالہ زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا کبھی واضح نہیں کہا اب جو کہہ رہا ہوں تو کسی اور کے کہنے سے کہہ رہا ہوں افلا تاکلون اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی صورت یونس میں اللہ نے مشرقین مکہ کے نظریات اللہ کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کے اصلی شرک کو بیان کیا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ شاء اللہ یونس کی تفسیر کے سلسلے میں مشرقین مکہ کے اصلی شرک کو بیان کریں گے انشاءاللہ. پچھلے درس میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ مشرقین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے کعبہ کی تعظیم کرتے صرف اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے کعبے میں آنے والے حاجیوں کو ستو پلاتے آب زمزم کے متولی بنتے بیت اللہ کے اندر جھاڑو دیتے حجر اسود کو چونتے اور مقام ابراہیم کا احترام کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار اس طرح کرتے کہ ان کی مورتیاں اور تصویریں اور فوٹو بنا کے بیت اللہ میں اپنے گھر میں لٹکاتے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے لات منات عزا مناف حبل جن کو وہ اپنے طور پہ اولیاء اللہ بزرگ سمجھتے ان کی عزت کرتے ان سے عشق کا دعوی کرتے ان کے فوٹو بناتے ان کی تصویریں بناتے ان کی مورتیاں بناتے اور بیت اللہ میں اسے لٹکاتے حت کے بیت اللہ کی جب تعمیر کرنے لگے تو چندہ مانگتے ہوئے انہوں نے یہ اپیل کی کہ اللہ کا گھر بنانا ہے حرام کی رقم میں سے چندہ نہ دینا یہ کس نے اپیل کی مشرقی نے بھائی اللہ کا گھر بنانا ہے اللہ کا گھر سجانا ہے حلال کی کمائی میں سے خرچ کرنا حرام کی کمائی میں سے چندہ نہ بیت اللہ کے متولی ہیں حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں آب زمزم کے متولی ہیں بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت اسماعیل سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں بزرگان دین کو ماننے اور ان سے محبت کرنے کے مدعی ہیں بیت اللہ میں ان کی تصویریں ان کے فوٹو مورتیاں بت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جب وہ عمرے کا یا حج کا احرام باندھتے ہیں تو ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے مسلم اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ احرام باندھتے ہیں عمرے کا یا حج کا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہ عم لبیک لا شریک کا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں میں آ ہوں اے اللہ میں تیرے دربار میں پہنچ گیا ہوں لا شریک کا تیرا کوئی شریک بلد. کون کہہ رہا ہے ابو جہاں اتبا شہبہ ابو طالب ابو لاہب مشرقی نے مکہ حج کی تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہ لبیک لا شریک شریک نہیں میں آگیا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرے ابو جہل بھی تو اس کو اپنے شرک کا پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتا یہ شرک نہیں ہے تبھی تو وہ مشرقین تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک لا شریک لکا لبیک تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ شریکن تم لکھو وہ ماہ ملاکا ہاں تیرا وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو نے اسے بنایا ہے تو نے اسے محبوب کر لیا ہے اور اس کی چیزوں کا بھی تو مالک ہے اور وہ تجھ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں وہ تو تیرا شریک ہے اس کے علاوہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہ لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ کو مانتے ہیں بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں حج کرتے ہیں منا جاتے ہیں مزدلفہ جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں حجر اسبت کو چومتے ہیں آب زم زم پیتے ہیں ملتظم سے چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگتے ہیں یہ ساری چیزیں کتابوں میں قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے چنانچہ میں ابھی بیان کروں گا تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی آج ہم بات کو یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں کہ جب مشرقین مکہ اللہ کے قائل ہیں اللہ کی ذات کے قائل ہیں تو پھر شاید ہمارے پیارے پیغمبر مشرقین مکہ سے اللہ کی صفتے منوانا چاہتے تھے یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے دوسری سیڑھی پہ ہم قدم رکھ رہے ہیں نبی پاک یہ چاہتے تھے کہ مشرقین مکہ یہ تسلیم کریں کہ خالق اللہ ہے مالک اللہ رازق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین و اسمان کا مالک اللہ مہی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے شفائیں دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مختار اللہ ہے شاید نبی پاک مشرقین مکہ سے یہ بات منوانا چاہتے تھے ابو جال سے ابو لہب سے اتباء سے اور مشرقین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو نہیں تھے منوانا چاہتے تھے بولیے وہ نہیں مانتے تھے خالق اللہ کو ابو جہل اللہ کو مالک نہیں مانتا تھا رازق نہیں مانتا تھا موہی نہیں مانتا تھا ممید نہیں مانتا تھا کیا مشرقین مکہ اللہ کی صفتوں کے قائل نہیں تھے اور نبی پاک ان سے اللہ کی صفتے منوانا چاہتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں قرآن کی مختلف سورتوں میں یہ بات موجود ہے اور بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے کہ مشرقین مکہ اللہ کی صفتوں کے قائل تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی صفتیں بھی مانتے ہیں خالق اللہ کو مانتے ہیں مالک اللہ کو مانتے ہیں رازق اللہ کو مانتے ہیں مہی اللہ کو مانتے ہیں ممید اللہ کو مانتے ہیں مدبر اللہ کو مانتے ہیں مشرقین مکہ اور لوگوں جب یہ ساری صفتے وہ اللہ کی مانتے تھے پھر کیوں مشرق تھے یہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ اللہ جب بھی موقع ملا آئندہ جمعے پہ ہو جائے اس سے آئندہ جمعے پہ ہو جائے خالق اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرق رازق اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرک مالک اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرک بارش برسانے والا اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرک مختار اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرک موہجی اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرک صفتی اللہ کی ساری مانتی اس کے باوجود وہ مشرک ہیں تو ان کا شرک کیا ہے کیا شرک تھا کیا کرتے تھے وہ خالق مالک رازق تو کس کو مان رہے ہیں اللہ کو دیکھئے یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں سورت یونس کی اور سورت یونس کی آیت نمبر کونسی ہے اکتیس نوٹ کر لیجئے جن کے پاس قرآن پاک نہیں کھلے ہوئے وہ سورت یاد کر لیں جن کے پاس کھلے ہوئے وہ قرآن اپنے سامنے کھول لیں دیکھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ترجمہ کروں گا نا انشاءاللہ ایسا ترجمہ نہیں کروں گا کہ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑا ہوا ہو اس میں اور ترجمہ ہو میں اور ترجمہ کر دوں گا نہ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کسی دوبندی حضرت شیخ الہد رحمت اللہ ترجمہ لے لیجیے. یہ, یہ تعصب بن جائے گا کہ دوبندی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھنے کی سفارش کر گیا ہے نہیں نہیں آپ کے گھر میں کسی دو عالم کا ترجمہ پڑے تو کسی بریلوی عالم کا ترجمہ پڑے تو کسی شیعہ عالم کا ترجمہ پڑھا ہے تو کسی غیر مقلد عالم کا ترجمہ پڑھا ہے تو جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے, گھر میں جائے, سورت کا نام ہے سورت اور پارا ہے گیارہواں اور اس کی آیت نمبر ہے اکتری. اکتیس جائیے ترجمہ کیجیے دیکھیے جو ترجمہ میں کروں گا انشاءاللہ بریلوی عالم وہی کرے گا سنی عالم وہی کرے گا اور شیعہ عالم بھی وہی ترجمہ کرے گا انشاءاللہ اگر اس سے بدل جائے تھوڑا سا ترجمہ کل پوچھیے پرسوں پوچھئے, اگلے جمعے پہ پوچھ لیجیے ایسا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ خود ترجمہ کرتے چلے جائیں گے آپ کو لفظ سمجھ آئے گی کل میرے پیغمبر پوچھئے ان سے سوال کیجئے کن سے مشرقین مکہ سے اپنے ویریوں سے یہ جو تیرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں کانٹے بچھاتے ہیں یہ جو تیرے سر میں گن ڈالتے ہیں میرے پیغمبر یہ جنہوں نے تجھے لہان کیا پتھر مارے راستے روکے میرے پیارے پیغمبر کل ان سے ذرا پوچھ میرے پیغمبر میں یار زوکو کو تمہیں رزق کون دیتا ہے ان سے پہلا سوال کر میرے پیغمبر من کون یارزوں کو روزی دیتا ہے کم تم کم کم ہے نا تم میرے پیغمبر ان سے پوچھ یہ جو تیرے مخالف ہیں یہ جو تجھے شاعر مجنون دیوانہ کذاب کہتے ہیں یہ جو تیرے دعوے کو نہیں مانتے یہ جو شرک کے مریض بن گئے ہیں میرے پیغمبر ان سے پوچھ میں یرزو کو کم من سمائے والارض تمہیں روزی کون دیتا ہے من سمائے کہاں سے؟ آسمان سے بارش برسا کے آسمان سے بارش برسا کے سورج کی کرنوں سے فصلے پکا کے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے ایک دانا جو تم ہل چلا کے زمین کے اندھیروں میں گم کر آتے ہو پہلے اس دانے کا سینہ چیرا پھر سخت زمین کا سینہ چیرا پھر ایک ننی سی کوپل باہر نکلی پھر سٹا باہر نکلنے لگا پھر ہم نے اس پہ کڑے چڑھانے شروع کیے تا کہ ہوا کے جھونکے اس کو برباد نہ کر کے رکھ دے، ایک دانا جو زمین میں توب ہو کے آیا سات سو دانے واپس کرنے والا کون ہے کل مئی یار پوچھ میرے پیغمبر ان سے تمہیں آسمان سے روزی کون دیتا ہے پوچھ میرے پیغمبر ان سے تمہیں زمین سے روزی کون دیتا ہے, عربی کا ایک قائدہ ہے ام بل یہ ماں قبل سے ترقی ہو جاتی ہے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں چلو چھوڑو پہلے سوال کا تم نے کیا جواب دینا ہے میرے دوسرے سوال کا جواب دو ام منقتیا پہلے سوال کا تم نے کیا جواب دینا ہے کہ رازق کون ہے روزی کون دیتا ہے آسمانوں سے زمین سے وہ تم نے کیا جواب دینا ہے؟ میرے دوسرے سوال کا جواب دو سارا یہ تو بتاؤ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے یہ کان دینے والا کون ہے سننے کی قوت دینے والا کون ہے ول اب سارا اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے جس نے آنکھیں بنائی پھر قوتیں بسارت دے دی دیکھنے کی قوت دے دی کانوں کو سننے کی قوت دے دی آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دے دی یہ سب کچھ کرنے والا کون منل میتے مِن اور کون ہے جو زندے کو نکالتا ہے مردے سے کون ہے جو جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے ویخرجول میتا منل ہیے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے زندے سے مردے کو نکالنا مردے سے زندے کو نکالنا جاندار سے بے جان کو نکالنا بے جان سے جاندار کو نکالنا مرغی جاندار ہے اس میں سے انڈا نکالا بے جان اور انڈا بے جان ہے اس میں سے چوزہ نکالا جاندار زندوں سے زندہ نکالنے والا مرد سے زندہ نکالنے والا جاندار سے بے جان نکالنے والا بے جان سے جاندار نکالنے والا کچھ مفسرین نے کہا الحی سے مراد ہے مومن المیز سے مراد ہے کافر مومن زندوں کی طرح ہے کافر مردوں کی طرح ہیں اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں کافروں کے گھر مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھر کافر بچے پیدا کرنے والا کون ہے نوح جیسے پیغمبر کے گھر کنعان جیسا بیٹا اور عزر کے گھر ابراہیم سبحان اللہ میں یخرج الحیا من المیت و یخرج المیت من الحی زندہ سے مردہ مردے سے زندہ جاندار سے بے جان بے جان سے جاندار یہ نکالنے والا کون ہے کتنے سوال ہو گئے تین سوال تمہارا رازق کون ہے تمہارا مالک کون ہے زندہ کرنے والا مارنے والا مردے سے زندہ زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے کتنے سوال ہو گئے تین سوال ہو گئے اللہ نے چوتھا سوال کیا اس سوال کے اندر سارے سوال آ گئے اللہ فرماتی اگر میں یوں پوچھنے لگ جاؤں پہاڑ کس کے ایک ایک میں پوچھنے لگ جاؤں پہاڑ کس کے بادل کس کے ہیں بارش برسانے والا کون ہے یہ سورج کس کا ہے یہ چاند کس کا ہے یہ ستارے کس کے ہیں یہ دریا کس کے ہیں ان میں پلنے والی مچھلیاں کس کی ہیں اگر میں یہ سوال کرنے لگ جاؤں انسان کو کس نے بنایا ملائکا کو کس نے بنایا یہ کو کس نے بنایا تو یہ ہاتھ کس نے دیے پاؤں کس نے دیے دھڑکنے والا دل کس نے دیا سوچنے والا دماغ اس نے دیا اگر میں یہ ساری باتیں پوچھنے لگ جاؤں تو قرآن تو ان باتوں سے بھر جائے اللہ نے ایک ہی سوال کیا اس کے اندر ساری چیزیں گئیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان مشرقین مکہ سے پوچھ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اس ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اس ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا چلانے والا تدبیریں کرنے والا کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار ہے کوئی جیل کی و تاریخ کوٹری میں ہے کوئی آزادی کی فضاؤں میں ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے کوئی بخت والا ہے کوئی بدبخت ہے کسی کی شادی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی کسی کی اولاد ہے کسی کی کوئی نہیں کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں کسی کے دروازے بند کر دیے کوئی بیمار ہیں کسی کوئی شفا پا رہا ہے فصلیں اگ رہی ہیں بارشیں ہو رہی ہیں زمین کی پیاس بجھ رہی ہے زمین کی پیاس بجھ رہی ہے کبھی سردیاں کبھی گرمیاں کبھی بہار کبھی خزاں کبھی دن کبھی رات کبھی راتیں بڑی تو دن چھوٹے کبھی دن بڑے تو راتیں چھوٹی یہ ساری کائنات کو چلانے والا کون ہے آپ سے تو سوال ہی نہیں سوال کس سے ہو ہے؟ بولیے بولیے ذرا کس سے؟ یہاں تو پاکستان ہے سب پاک لوگوں کا ملک ہے یہاں کہاں مشرق یہاں تو مشرق ہے ہی کوئی نہیں مشرق تو مشرقین مکہ تھے ابو جال تھا یہ ابو جال کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے روزی دینے والا اس سے پوچھ میرے پیغمبر روزی دینے والا کون ہے کانو آنکھوں کا مالک کون ہے زندے سے مردہ مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے میرے پیغمبر اس سے پوچھ اس ساری کائنات کی تدبیریں کرنا اس ساری کائنات کو چلانا یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے فسا یکولونا فسا یکولونا میرے پیغمبر یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے کس کا کیدا بیان ہو رہا ہے ابو کا کاکیدہ بیان ہو رہا ہے کیا کہتا ہے کہ مجھے روزی کون دیتا ہے آیت نمبر کون سی ہے کی؟ تدرید، تدرید. یہ قرآن ہے مجھ سے نہیں لڑنا مجھ سے نہیں جھگڑنا میں بالکل میں نے سادہ سا ترجمہ کی ہے توجہ تھوڑی سی دلانا چاہتا ہوں کہ توجہ نہ دلاؤں تو آپ اتنے ذہین نہیں ہیں کہ یہاں پہنچ جائیں ابو جحل کہتا ہے مجھے روزی دینے والا کون ہے اللہ, اللہ. میرا رازق اللہ زمین و آسمان سے روزی کا انتظام کرنے والا اللہ اور پاکستان کا نات خان کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ پاکستان کے رہنے والے اہل سنت ہیں کلمہ گو ہیں یہ کلما گو ہیں کلما پڑھتے ہیں میں ابو جہل کی بات کہہ رہا ہوں جو کہتا تھا کہ مجھے روزی کون دیتا ہے یہ کہتا ہے مجھے روزی خواجہ دیتا ہے مجھے روزی میرا بزرگ دیتا ہے یہ بیٹھے ہوئے یہ جملے کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے داتا نے دے رکھا لاہور ایسے ایسے آدمی ہیں ایسے ایسے آدمی خدا کی قسم وہ بر ملا کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا نے دے رکھا ابو جال کہتا تھا مجھے جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے اللہ میرا رازق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے مجھے سب کچھ اللہ نے دیے اللہ تعالی رازق ہے اللہ مالک ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے یہ آپ سنتے چلے آئیے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مشرق کیوں تھے شرط پھر ان کا کیا ہے اللہ کو خالق کہتے ہیں مالک کہتے ہیں موئی کہتے ہیں مدبر کہتے ہیں پھر قرآن انہیں کیا کہتا ہے مشرق کہتا ہے اگلی آیت سنیے فکول میرے پیغمبر جب یہ تجھے جواب دیں کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ, اللہ تو میرے پیغمبر پھر تو ضالم پھر شرک سے بچتے کیوں پھر شرک چھوڑتے کیوں نہیں ہو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو مانتے ہو کہ اللہ ہے پھر شرک چھوڑتے کیوں نہیں ہو مانتے ہو کہ اللہ ہے پھر شرک چھوڑتے کیوں نہیں ہو میں آپ کو ایک اور صورت میں لے جانا چاہتا ہوں ذرا چلیے میرے ساتھ سفا نمبر تین سو چودہ پہ آئیے موم اٹھارواں پارا سورت کا نام سورت المومنون اور اس کی آیت نمبر ہے جی چوراسی اور سطر ہے جی پانچویں تین سو چودہ سفے کی سطر ہے پانچویں جی یہ آپ ذہن میں رکھیں جو عربی کا چار ہوتا ہے وہ ذرا اور طریقے سے لکھا ہوا ہے جس طرح آپ انگریزی کے تین کو الٹ دیں انگریزی کے تین کو الٹ کر دیں تو یہ عربی کا کیا بن جائے گا چار تین سو چودہ جی سفا صورت کا نام صورت مومنون جی اور اٹھارواں پارہ جی اور صورت مومنین مومنون کی آیت نمبر کون سی ہے جی چوراسی کل میرے پیغمبر ان سے پوچھ لیمانزو یہ زمین کس کی ہے میرے پیغمبر ان مشرقین سے پوچھ لیمن ارزو زمین کس کی ہے منفیا اور جو کچھ زمین میں ہے یہ بھی کس کا ہے کوئی شرح گئی زمین کس کی زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے ان کن تم اگر تم جانتے ہو بتاؤ زمین کس کی زمین کا سب کچھ کس کا سکول تو جواب میں کہیں گے للہ یہ زمین ساری کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے میرے پیغمبر جب یہ جواب میں کہیں نا کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے تو تو پھر کہ میرے پیغمبر افلا تزک نصیت کیوں نہیں پکڑتے ہو یہ مانتے ہو کہ زمین اس کی ہے یہ مانتے ہو کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے پھر توحید کو مانتے کیوں نہیں ہو اگلا سوال میرے پیغمبر ان سے دوسرا سوال پوچھ من رب السماوات سب چلو یہ تو تم نے بتایا کہ زمین اللہ کی ہے یہ بتاؤ سات آسمان کس کے من رب السماوات سماوات اس سات آسمان کس کے ان کا رب کون ہے ان آسمانوں کا مالک کون ہے ان آسمانوں کا مالک کون ہے وہ رب الرش عظیم ارش عظیم کا رب کون ہے مالک کون ہے ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے ارش عظیم کا مالک کون ہے سیکول آگے سے کہیں گے للہ آسمانوں کا مالک کون ہے اللہ ارش کا مالک اللہ میرے